دو سو باون کی پہلی آیت ہے شعیقان واجین بسم اللہ الرحمن الرحیم فإذا كرأت القرآن فاستعذ بالله من الشيطان الرجيم إنه ليس له سلطان على الذين آمنوا وعلى ربهم يتبكلون سلطان اور جب آپ قرآن پڑھنے کا ارادہ کریں تو اللہ کی پناہ حاصل کریں شیطان مردود سے بے شک اس شیطان کا زور نہیں چلتا ان لوگوں پہ جو ایمان لائے اور جو لوگ اپنے رب پہ توکل اور بھروسہ کرتے ہیں یقیناً اس شیطان کا غلبہ اور زور تو ان لوگوں پہ چلتا ہے جو اس کو دوست بناتے ہیں اور جو لوگ اللہ کے ساتھ شرک کرتے ہیں سبحان ربی کر بل عزت اما یسفون العالمین گزشتہ تین درسوں میں قرآن پاک کی عظمت قرآن پاک کی فضیلت قرآن پاک میں اللہ رب العزت کے طرز اسلوب قرآن پاک کی فصاحت بلاوت اس کے خوبصورت دلائل اور قرآن پاک کے نزول کا مقصد ہے اور ہماری قرآن پاک سے بے رخی دوری بے اے ان تمام امور پر تفصیل سے گفتگو ہم نے کر لیے قرآن مقدس کی تلاوت سے پہلے تعوض پڑھنے کا حکم ہے یعنی اعوذ باللہ آؤز بلشال واجین ہم نے چونکہ قرآن پاک کا ترجمہ اس کی تفصیل اس کے مطالب یہ بیان کرنے ہیں لہذا میں سمجھتا ہوں کہ چونکہ قرآن پاک کی تلاوت کا ادب اور قرآن پاک کی تلاوت کا احترام یہ ہے کہ اس کو شروع کرنے سے پہلے پڑھنا چاہیے آؤز بلاہ مینشئی طالب وجیم تو ہم آج کے درس میں اس تعوض کے متعلق اس کی تشریح و تفسیر اور اس کا پڑھنا قرآن کی تلاوت سے پہلے کیوں ضروری قرار دیا گیا اس کے متعلق چند گزارشات عرض کرنی انتہائی ضروری ہیں دیکھیے مسلمان اور مومن جو اس دنیا میں زندگی گزارتا ہے اس مومن کو دو قسم کے دشمنوں سے مقابلہ رہتا ہے اس کے ایک دشمن ہیں مشرقین اور کفار اور مشرقینوں کفار ہمیشہ اس کوشش میں رہتے ہیں کہ مسلمانوں کو مٹا دیا جائے ان کو ناکام کیا جائے ان کی زندگی اجیرن کر دی جائے اور مومنوں کو حکم ہے کہ اپنے اس دشمن کا مقابلہ کرو چاہے اس کے لیے تمہیں تلوار اٹھانی پڑے جنگ کرنی پڑے تمہیں لڑنا پڑے تو یہ دشمن جو ہیں کفار و مشرقین یہ چونکہ نظر آتے ہیں پتہ چلتا ہے کہ وہ ہمارے دشمن ہیں یہودی ہمارے دشمن ہیں عیسائی ہمارے دشمن ہیں ہندو ہمارے دشمن ہیں ان کا مقابلہ کرنے کے لیے اللہ نے فرمایا کہ جاہدو قاتلو جہاد کرو لڑو ہر محاذ پہ ان کا مقابلہ کرو اگر تم اس مقابلے میں اور اس لڑائی میں غالب آ گئے فاتح بن گئے تو تم غازی کہلاؤ گے اور اگر اس مقابلے میں تمہاری جان کام آ گئی تو تم شہید کہلو گے اور میری جنت تمہاری منتظر ہوگی دونوں صورتوں میں تمہارا کوئی نقصان نہیں جیت جاؤ تب بھی تم کامیاب اگر مارے جاؤ پھر بھی تمہارے درجات بہت بلند اور مومن کا دوسرا دشمن ہے شیطان اور یہ ایسا دشمن ہے جو نظر نہیں آتا وہ وار کرتا ہے لیکن آپ اس پر جوابی وار نہیں کر سکتے اللہ تعالی نے فرمایا کہ یہ دوسرا دشمن جو ہے شیطان اور ابلیس یہ چونکہ نظر نہیں آتا اور ہر نیکی کے کام میں تمہارے راستے کی رکاوٹ بنتا ہے حتیٰ کہ تم قرآن پاک پڑھنے لگو گے تو تمہارے دل میں وسوسے مختلف قسم کے خیالات ڈالنے کی کوشش کرے گا یہ ابلیس اور شیطان جو تمہارا دشمن ہے اور تمہیں نظر نہیں آتا اور تمہیں نیکی کے کام سے روکنا چاہتا ہے اس لیے جب نیکی کا کام کرنے لگو اور قرآن پاک کی تلاوت کرنے لگو تو وہ تم پہ وار کرے گا تم بچ نہیں سکو گے اس لیے اس نیکی کے کام سے پہلے میری پناہ میں آؤ میری اوٹ میں آؤ تاب کا مینا ہے پناہ طلب کرنا بچاؤ کی تدبیر کرنا اللہ تعالی فرماتے ہیں کہ تم میری پناہ میں آؤ میری اوٹ میں آؤ اس کے بعد مطمئن ہو کر تم اپنا کام کرتے رہو میں جانوں اور ابلیس جانے اس لیے حکم دیا کہ جب قرآن پاک کی تلاوت کرنے لگو تو وہ وسوسہ اندازی کرے گا اس لیے اس کی تلاوت سے پہلے تم تاغز یعنی پہلو آؤز بلاہ مینشی توانر الرجیم پھر اس کا اور میرا مقابلہ ہوگا اور تم میری پناہ میں اور تم میری اوٹ میں آ جاؤ گے ابلیس نے جو سب سے بڑا شیطان ہے میرے اس جملے پر شاید آپ نے غور نہیں کیا میں نے اسے مطلق شیطان نہیں کہا میں نے کہا ہے کہ ابلیس جو سب سے بڑا شیطان ہے یہ میں نے اس لیے کہا کہ شیطان صرف ابلیس نہیں ہے بلکہ قرآن پاک کہتا ہے کہ جنوں میں بھی بہت سارے شیطان ہیں اور انسانوں میں بھی بہت سارے شیطان ہیں شتن شیطان شین توئے نون مادہ اس کا شتن شتن کا مینا ہے دوری ابلیس کو شیطان اس لیے کہتے ہیں کہ اللہ نے اس کو اپنی رحمت سے دور کر دیا ہے شیطان کا معنی ہے سرکش عربی میں کہتے ہیں متمرد آپ کی زبان میں کہتے ہیں متکبر لیکن یہ بھی صحیح معنی نہیں ہے شیطان کا معنی ہے انکار کرنے والا اکڑنے والا سینہ تان کے سامنے آنے والا نافرمانی کرنے والا اللہ کے حکموں کو نہ ماننے والا جو اللہ کے حکم کو نہیں مانتا وہ کون ہے اگر آپ میری اس بات پہ غور کریں ہمارے چند دوستوں کا خیال ہے ابلیس شیطان اس لیے بنا کہ آدم کو بشر کہہ دیا اور اللہ نے فرمایا تو نے میرے نبی کو بشر کہہ دیا ہے، لہذا لہٰذا نکل میرے دربار سے تو شیطان ہو گیا یہ بات نہیں آدم کو سب سے پہلے بشر شیطان نے نہیں کہا قرآن پاک کا مطالعہ کریں تو آدم کو سب سے پہلے بشر خود اللہ نے کہا ہے ابھی آدم کا خمیر نہیں گوندا گیا اس کی مٹی حاصل نہیں کی گئی اس کا جسم نہیں بنایا گیا اس میں روح نہیں پھونکی گئی ابھی تو صرف فرشتوں کے سامنے اس کا تذکرہ ہوتا ہے اور اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں انی خال بشرا میں پیدا کرنے والا ہوں بشرا کس کو تو سب سے پہلے آدم کو بشر کس نے کہا ہے یہ جو کہتے ہیں کہ شیطان نے بشر کہا تھا اور جو نبیوں کو بشر کہتا ہے وہ شیطان ہوتا ہے نبی کو جو بشر کہتا ہے وہ شیطان ہوتا ہے یہ شیطان کا کام ہے نبی کو سب سے پہلے بشر شیطان ابلیس نے نہیں کہا بلکہ آدم کو سب سے پہلے بشر کس نے کہا ہے اللہ نے کہا ہے مسکرا کے خوش ہو کے خوش ہو کے میں بشر بنانے والا ہوں اس کو بنا دیا اس میں روح روک دی اب فرشتوں کو سیدے کا حکم دیا ابلیس کو الگ حکم دیا اب ابلیس بشر کہہ رہا ہے وہ جو ہمارے دوست کہتے ہیں اب ابلیس بشر کہہ رہا ہے وہ لہجہ بھی آپ کو سناتا ہوں سیدا کرو کہتا ہے آسجود لے بشرن آسجود لے بشر کیا میں بشر کا سیدا کروں آنا خیروم منو میں اس سے بہتر ہوں اس کو تم نے مٹی سے بنایا جس کا کام نیچے جانا ہے مجھے آگ سے بنایا جس کا کام اوپر جانا ہے بھلا آگ مٹی کی بنی ہوئی چیز کے سامنے جھکے میں اس سے بہتر ہوں آج چودے بشر جب وہ بشر کہہ رہا تھا اس کے ماتھے پہ تیوڑی تھی ساری پنجابی جاتے ماتھے پہ مچڑ پا کے تیوڑی چڑھا کے آپ اردو میں کہتے ہیں چی ب جب جبی ہو کے غصے میں آ کے نفرت اور حکارت کی نگاہ سے کہتا ہے میں بشر کو سجدہ کروں اس کے لہجے میں حکارت ہے اس کے لہجے میں نفرت ہے وہ بشر کو حقیر سمجھ رہا ہے اس کے جواب میں اللہ تعالی فرماتے ہیں اور لائن تو نے غور نہیں کیا اس بات پر کہ میں نے ساری کائنات کو پیدا کیا ہے لفظ کن سے آسمان بنانے تھے تو میں نے کن کہا وہ بن گئے زمین بنانی تھی تو میں نے کن کہا وہ بن گئی اس پر پہاڑوں کی میخیں میں نے ٹھوکی میں نے کن کہا وہ بن گئے ستارے سورج چاند فرشتے عرش کرسی ساری کائنات کو میں نے لفظ کن سے بنایا لانتی ت نے اس بات کو نہیں دیکھا کہ جب آدم کو بنانے کی باری آئی خلق تے یدیا میں نے اسے قدرت کے دونوں ہاتھوں سے سنوارا میں نے اپنے ہاتھ استعمال کیے میں نے اسے بنایا میں نے اسے اشرف المخلوقات بنایا اور یہ ماتھے پہ تیوری چڑھا کے کہتا ہے جدو لے بشر میں بشر کو سجدہ کروں نکل جاؤ میرے دربار سے اور سنو قیامت تک آنے والی اس آدم کی نسل میں سے جو شخص میرے نبیوں کی بشریت کو کم سمجھے گا وہ تیری اولاد میں سے ہو سب سے پہلے نبیوں کی بشریت کو حکارت کی نگاہ سے دیکھا تھا تو کس نے کہتا ورنہ تو اللہ نے کہا انی کی خالکم بشرم تین ان میں بشر بنانے والا ہوں میں انسان بنانے والا ہوں اور وہ اشرف اشرف المخلوقات ہے ابلیس شیطان اس لیے بنا کہ اس نے اللہ کا حکم نہیں مانا پھر دین میں بٹھائیے یہ بات ابلیس شیطان اس لیے کہلایا کہ اس نے اللہ کا حکم نہیں مانا کون سا حکم آدم کو سہی دا مامنا کا تج از امرتک جب میں نے تجھے حکم دیا تھا تجھے کس چیز نے روکا کہ ت نے آدم کا سجدہ نہیں کیا معلوم ہوتا ہے کہ ابلیس کو الگ حکم ہوا تھا تبھی تو اللہ کہتے ہیں میں نے جب تجھے حکم دیا کہ سجدہ کرو تم نے سجدہ کیوں نہیں کیا شیطان نام ہے اللہ کے حکموں کے نہ ماننے کا جو انسان اللہ کے احکامات کو نہیں مانتا وہ بھی کیا ہے شیطان ہے جو جن اللہ کا حکم نہیں مانتا وہ جن بھی کیا ہے شیطان ہے اللہ کے حکموں کا انکار کرنا اکڑنا تکبر کرنا اس کا نام ہے شیطانیت اللہ نے کہا آدم کا سجدہ کر اس نے نہیں کیا کیا بن گیا شیطان ہے توجہ ایک بات سمجھانے لگا ہوں لیکن صرف اشارہ کروں گا سمجھیں گے آپ خود اور وہ بات بالکل مطابق ہوگی اس کی جو میں نے مینا کر دیا ہے اللہ کے حکم کے نہ ماننے کا نام شیطانیت ہے اللہ نے کہا تھا سجدہ کر اس نے نہیں کیا کیا بن گیا شیطان معلوم ہوتا ہے جہاں اللہ کہے سجدہ کر اور جو وہاں سجدہ نہ کرے وہ شیطان ہوتا ہے اور جہاں اللہ کہتا ہے کہ سجدہ نہ کر جو بندہ وہاں کرتا ہے وہ بھی کون ہوتا ہے وہ بھی شیطان ہوتا ہے اس لیے کہ شیطانیت نام ہے اللہ کے حکم کے خلاف ورزی کرنے کا اللہ کے حکم کو نہ ماننے کا نام شیطانیت ہے اس لیے وہ شیطان بنا تھا کہ اس نے اللہ کے حکم کو نہیں مانا اللہ نے اسے دربار سے نکال دیا میرے دربار سے نکل جاؤ اس نے مولت طلب کی مولت طلب کرنے کے بعد اللہ کے سامنے کھڑے ہو کے ایک بات کرتا ہے اس کو اللہ نے سورت آراف میں ذکر کیا ہے دیکھیے سفر نمبر ہے ایک نمبر 138 آیت نمبر ہے جی سورت کا نام ہے سورت آراف سورت کا نام ہے سورت آراب آیت نمبر سولہ صفحہ ایک سو اڑتیس اس سے ایک آیت پیچھے چلے جائیے کال کہنے لگا یعنی جب اللہ نے اسے نکالا نکل جاؤ میرے دربار سے تو کہنے لگا ان مجھ کو مہلت دے مجھ کو ڈھیل دے الا یوم میں اس دن تک جس دن لوگ اٹھائے جائیں گے یعنی قیامت قائم ہوگی اس دن تک کے لیے مجھے ڈھیل دے دے میری عمر لمبی کر دے کالا اللہ نے کہا ان من منل منظرین جاؤ تجھے مہلت دی گئی تجھے یہ ڈھیل دی گئی تیری زندگی اس دن تک کے لیے ہم نے لمبی کر دی ہے یہ اللہ نے اس کی دعا قبول کی اس سے پہلے اللہ سے لڑ چکا ہے اللہ سے دو بدو ہو چکا ہے گفتگو کر چکا ہے اب سنیے کیا کہتا ہے خدا کے دربار میں کھڑے ہو کے کالا کہنے لگا فبا اغوئی تنی اس وجہ سے کہ تو نے مجھے گمراہ کیا پبھی اپنے اوپر نہیں لا رہا ہے بلکہ تارا وبال اللہ پر ڈالنا چاہتے ہیں فبی ماں اس وجہ سے اس سبب سے کہ تو نے مجھے بدراہ کیا تو نے مجھے یہاں سے نکالا تو نے مجھے مردود اور رجیم اور راندہ درگاہ کیا اس وجہ سے لکو دن میں ضرور بیٹھوں گا لم ان کے آگے یعنی اولادے آدم اس آدم کی اولاد کے سامنے میں بیٹھوں گا سرا تقل مستقیم ان کے لیے میں بیٹھوں گا تیرے سیدھے رستے پر یعنی جو سیدھا رستہ ہے تیرا جو سراط مستقیم ہے سیدھا رستہ ہے اس رستے پر میں ان کے سامنے بیٹھ جاؤں گا سمل آتی پھر میں ان پر آؤں گا مطلب ہے میں حملہ کروں گا پھر میں ان پر آؤں گا ممبئی نے ای ان کے آگے سے وم ان خلف اور ان کے پیچھے سے وان ایمان ان کے دہنے طرف سے وان شمائل اور ان کے بائیں طرف سے یہ محاورہ ہے یعنی چاروں طرف سے گھیروں گا آگے سے پیچھے سے دائیں سے بائیں سے چاروں طرف سے میں ان کو گھیروں گا گمراہ کرنے کی کوشش کروں گا ولا تاجے دو چیلنج کر رہا ہے اللہ کو وہاں کھڑے ہو کے ولا تاجے دو اکثر ہوں زمین بھی تیری بارش برسانے والا بھی ت یہ چاند سورج ستارے بھی تیرے یہ ندی نالے دریا سمندر نہریں تیری یہ نباتات یہ جمادات یہ حشرات تیرے پیدا کرنے والا تو صحت دینے والا تو آنکھیں دینے والا تو ہاتھ پاؤں کان دل دماغ سینہ ساری نعمتیں کرنے والا تو جانور پیدا کرنے والا تو جانوروں کا گوشت بنانے والا تو ان میں سے دودھ جیسا بہترین مشروب نکالنے والا تو میرے اللہ ساری چیزیں تیری کھائیں گے تیرا پئیں گے تیرا زندگی دینے والا تو لیکن یا اللہ سن لے ولا تاجے دو اکثر احمری ان میں سے اکثر کو شکر گزار نہیں پائے گا یہ تو میں نے مینا کیا ہے اگر میں اس کا اس طرح مینا نہ کرتا اور محاورتن میں ترجمہ کرتا تو اس کا مطلب یہ ہوتا کھائیں گے تیرا پر ووٹ مجھے دیں گے تیرے نہیں ہوں گے میرے ہوں گے تیری بات نہیں مانیں گے میری بات مانیں گے اور اللہ تعالیٰ نے سورت سبا میں جب قوم سبا کا ذکر کیا نا کہ وہ قوم الٹی اور نافرمانی کی اللہ کی تو اللہ تعالیٰ وہاں فرماتے ہیں ابلیس کا خیال تم نے سچا کر دکھایا جو میرے سامنے اس نے چیلنج دیا تھا مجھے تم نے اس کا خیال سچا کر دکھایا کہتا ہے ولاجے دو اکثر شاکرین میں جو کہ علمی گفتگو اس درس میں نہیں کرتا لیکن جو بات اہم ہوتی ہے وہ ضرور بتاؤں گا نبی پاک کے چچا زاد بھائی ہیں جن کا نام ہے حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالی انہما یہ مفتر قرآن ہیں تفسیر قرآن میں ان کا بہت اونچا مقام ہے وہ مانا کرتے ہیں شاکرین کا وہ فرماتے ہیں بلا تاجے تو اکثر احمری اے مواحدین تو ان میں سے اکثر کو مواحد نہیں پائے گا بلکہ ان میں سے اکثر کیا ہوں گے شرک کریں ان میں سے اکثر مشرق ہوں گے کھائیں گے تیرا پئیں گے تیرا کہہ رہا ہے اللہ کے سامنے اور آج لوگ اس کی بات کو سچا بھی کر کے دکھا رہے ہیں لیکن میں اکثر کہا کرتا ہوں کہ عرش والے کے حوصلے جو ہیں وہ بہت بلند ہے بڑا حوصلہ ہے بڑا حوصلہ ہے دینے والا وہ سب کچھ کرنے والا وہ بھینس پیدا کرنے والا وہ چارہ بنانے والا وہ انسان بنانے والا وہ مشینیں لگانے والا وہ دودھ تھنوں میں سے صاف شفاف ممبئی نے فرسن ودمن لبن خالصن گوبر اور خون میں سے دو پلیدیوں میں سے خالص دودھ سائے گن پینے والوں کے لیے بڑا خوشگوار ہے وہ دینے والا اللہ لیکن جب وہ ڈول میں آ گیا تو گیارہویں پیرانے پیر کی یہ داتا دربار پہ جا کے چڑھانا ہے اس دن لاہور میں دودھ نہیں ملتا بچوں کو پلانے کے لیے گردے کے لوگوں نے سمجھا کہ یہ سب کچھ داتا صاحب نے دے رکھا ہے حالانکہ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ سب کچھ دینے والی ذات کس کی تھی یہی بات ابلیس کہہ رہا ہے کہ یا اللہ سب کچھ تیرا ہوگا ولا تاج و اکثر احمری ان میں سے اکثر کو اپنا شکر گزار نہیں میں انہیں پھسلاؤں گا میں محنت کروں گا اور پھر اس کے پھسلانے کے طریقے بڑھے پھر اس نے سب سے پہلا جال اسی آدم پہ پھینکا سب سے پہلا جال شروع ہو گیا پھر اپنی کاروائی میں آدم نے کہا منع کیا ہے رب نے اس درخت کے قریب نہ جانا کہتا ہے اللہ نے کہا ہے حاضر ہی حاضر ہاض اس درخت کے قریب نہ جانا اس کے اس کی نسل کا وہ جو کھڑا ہے وہاں سے کھا لو حالانکہ اللہ تعالیٰ کا مطلب تھا کہ اس نسل کا درخت یہ پھل نہیں کھانا اس نے یہاں سے فائدہ اٹھایا کہتے ہیں اللہ نے کہا اس کے قریب نہیں جانا اس کی نسل کا وہ ہے کھا لو فرشتے بن جاؤ گے ہمیشہ رہو گے آدم نے کہا اور نامیاں رب نے منع کیا ہے قرآن اسی صورت آراب میں کا سما دونوں کے سامنے بڑی پکی قسمیں اٹھائیں کا اللہ نے بامفالا استعمال کیا پکی قسم کے لیے پکی قسم اٹھائی مجھے خدا کی قسم ہے, کی قسم ہے میں تیرا خیر خواہ ہوں جب اس نے قسم اٹھائی نا تو آدم علیہ السلام نے پاکستان تو دیکھا ہوا نہیں تھا <laughs> انہیں پتہ ہوتا کہ لوگ جھوٹی قسمیں اٹھاتے ہیں انہیں یہ پتہ نہیں تھا انہوں نے کہا بھلا اللہ کے نام کی بھی کوئی جھوٹی قسم اٹھا سکتا ہے دھوکے میں بھی آئے تو اللہ کے نام پر اللہ کے نام گودرخ کھایا پھل کھایا اور جسم کے کپڑے جو تھے وہ نسیا آدم ولم نجی لہو ازما قرآن کہتا ہے آدم بھول گئے ہم نے آدم کے دل کا ارادہ نافرمانی فرمانی پر دل سے نافرمانی نہیں یعنی اس نے پہلا جال پھینکا یہ سمجھا اس لیے آپ کو رہا ہوں کہ آپ اور میں کون ہے اس نے تو انبیاء تک کو برگلانے کی کوشش کی ہے حضرت ابراہیم علیہ السلام جب اسماعیل علیہ السلام کو تیار کر کے لے گئے تو سب سے پہلا وار کیا اسماعیل کی والدہ حاجرہ پہ بھلا بیٹے بھی کبھی کسی نے قربان کیے تے تیرا پتر تھے لوندیاں دا نبے سال کے بعد ملا ہے بچے بھی کبھی کسی نے قربان کیے جانتی ہو ابراہیم اسماعیل کو کہاں لے کے جا رہے ہیں وہ گلے پہ چھری چلانے کے لیے لے جا رہے ہیں بیٹے کو جبا کرنے کے لیے لے جا رہے ہیں تم اچھی ماں ہو کہ تمہیں پتہ ہی نہیں ہے وہ پیغمبر کی بیوی ہے پیغمبر کی ماں ہے وہ کہتی ہے یہ ایک اسماعیل ہے اگر اس جیسے سینکڑوں اسماعیل ہوتے تو رب کے حکم پہ قربان کیے جاتے پیغمبر کی ماں تھی پیغمبر کی بیوی ہے وار خالی گیا تو حضرت ابراہیم علیہ السلام کے پاس آیا کتنی تمناؤں کے بعد تجھے اسماعیل ملا ہے اسے دبا کر رہے ہو بیٹے کے گلے پہ خام میں دیکھ کے بھلا کسی نے چھری رکھی حضرت ابراہیم علیہ السلام نے فرمایا میں نے اللہ کا حکم پایا ہے اور میں اللہ کے حکم کی نافرمانی نہیں کر سکتا میں نے یہ کام کرنا ہے انہوں نے پتھر مارے یہ حاجی جو تین جگہ پہ آج پتھر مارتے ہیں یہ این ہیں یہ وہی جگہیں جن جگہوں پہ حضرت ابراہیم نے شیطان کو کنکر اور پتھر مارے اور اپنے سے ہٹایا تھا کہ چلے جاؤ یہاں پھر اسماعیل کے کان لگا تمہیں پتا ہے تمہارے گلے پہ چھری چلنے لگی ہے تمہیں دبا کیا جا رہا ہے اسماعیل علیہ السلام نے بہت خوبصورت جواب دیا اسماعیل علیہ السلام نے فرمایا کہ مجھے اور تو پتہ نہیں ہے لیکن اتنا پتہ ضرور ہے کہ قربانی ہمیشہ محبوب اور پسندیدہ چیز کی مانگی جاتی ہے اگر اللہ نے اس دھرتی پہ میری قربانی مانگی ہے تو میں یہ کیوں نہ سمجھوں کہ اس پوری دھرتی پہ اللہ کو مجھ سے پیارا بندہ نظر ہی کو نہیں ہے میں ہی سب سے زیادہ پیارا تھا تبھی تو رب نے میری قربانی مانگی تو اس نے ورگلا کی کوشش کی ہے انبیاء تک کو حضرت ایوب علیہ السلام وہ پیغمبر ہیں جو پیغمبر بھی ہیں بادشاہ بھی رئیس بھی ذمہ دار ہیں ہزاروں کی تعداد میں ان کی جوڑیاں ہیں حلوں کی ان کی زمینیں ہیں نوکر ہیں ہر جوڑی پر دو نوکر موجود ہیں بچے ہیں بچیاں ہیں اولاد ہیں نہ ہوتی پھر تجھے تیرا شکر کرتا اللہ نے فرمایا تجھے تجربہ کروا دیں جوڑیاں مر گئیں زمین دریا درد گئی اور اس کے آج بھی حضرت ایوب نے اللہ کا شکر جاری رکھا پیغمبر ہے نا اللہ نے فرمایا بول کہتا ہے مولا بیٹے ہیں بیٹیاں ہیں اولاد ہے چاہتا ہے کہ محنت کریں گے زمین پھر بن جائے گی مال پھر بن جائے گا مزہ تو تب ہے کہ اولاد نہ ہو بیٹیاں نہ ہو بیٹے نہ ہو اور وہ تو واپس لے لے پھر تیرا شکر کرے اور ذکر کرے اللہ تعالیٰ نے فرمایا یہ بھی کر کے دیکھ لے یہ بھی دکھا دیتے ہیں اللہ تعالی نے سارے بیٹے فوت کر دیے بیٹیاں فوت کر دی اور یہی آیا ہے حضرت ایوب کو اطلاع دینے یہ دکھ بھری تلا دینے تیرے سارے بیٹے مر گئے تیری ساری بیٹیاں مر گئیں اولاد سے تیرا دامن خالی ہو گیا ایک باپ کو اپنی اولاد کی اچانک مرگ کی اطلاع پہنچے تصور کرو کیا بیتے گی اس کے دل پر لیکن جانتے ہو اس کو کیا جواب دیا تھا حضرت ایوب نے حضرت ایوب نے کہا تھا یہ میرا دل اس دل کے اندر اللہ کی محبت بھی تھی اور اس میں اولاد کی محبت بھی تھی آخر اولاد ہے خون ہے جگر کا ٹکڑا ہے اس دل میں اللہ کی محبت بھی تھی اولاد کی محبت بھی تھی بیٹوں کی محبت بھی تھی بیٹوں کی محبت بھی تھی اور تو کہتا ہے کہ اللہ نے بیٹیاں اور بیٹے واپس لے لیے شکر ہے میرے اللہ اس دل سے اوروں کی محبت ختم ہو گئی اس دل میں اب تو ہی تو ہے تُو ہی تو اللہ نے فرمایا بولو میرا پیغمبر تو اب بھی خاطر ہے کہتا ہے اس کی جوانی ہے صحت ہے محنت کرے گا یہ سب چیزیں پھر بن سکتی ہیں دولت تو آ سکتی ہے مال آ سکتا ہے بیوی بی آ سکتی ہے شادیاں ہو سکتی ہیں بچے پیدا ہو سکتے ہیں مزہ تو تب ہے کہ یہ جوانی ختم ہو جائے بیماری لائق ہو جائے پھر تیرا شکر کرے اللہ تعالیٰ نے ایک بیماری حضرت ایوب علیہ السلام کو مبتلا کیا اور اٹھارہ سال یہ امتحان ہوتے ہیں یہ آزمائشیں ہوتی ہیں نیک بندوں پر اللہ ہمیں بچا کے رکھے آزمائشوں سے کہ ہم آزمائشوں کے قابل نہیں ہیں ہمارا ایمان اتنا مضبوط نہیں ہے اٹھارہ سال اور اٹھارہ سال میں مزے کی بات یہ ہے کہ ایک دن بھی حضرت ایوب کی زبان پہ شکوے کا لفظ نہیں آیا اور جب آخر میں شیطان نے گورا ڈالا بڑا حرامی بڑا حرامی بیٹھ گیا ایک دن کنارے پر حضرت ایوب کو جنگل میں پھینک دیا گیا تھا بیٹے بیٹیاں چلے خدمت تو کرتے ہیں بیٹے بیٹیاں وہ پہلے اللہ نے لے لیے یہ سفر صابر شاکر بیوی تھی گاؤں والوں نے اٹھا کے باہر پھینک دیا جنگل میں لوگ کہتے ہیں کہ کیڑے پڑ گئے تھے حضرت ایوب علیہ السلام کے جسم میں اور بڑی داستانیں سناتے ہیں لوگ کہ وہ کیڑے گرتے تھے تو وہ کیڑے پکڑ کے پھر اپنے زخموں پہ رکھ لیا کرتے تھے اور یہ بیا وہ جو کرتے ہیں جو اپنے آپ کو بہت آشے کے نبی سمجھتے ہیں اور جو کہتے ہیں کہ ہم امبیا کو بڑے ماننے والے ہیں اور اٹھارہ بلاک والے تو پھر ایسے نبیوں کو مانتے ہی نہیں اٹھارہ بلاک والے تو نہ نبی کی حیات کے قائل ہیں نہ کھلا چیز کے قائل ہیں نہ کھلا چیز کے کائل ہیں یہ تو کہتے ہیں قبر میں ہے ہی کچھ نہیں الیاز بلا الیاز بلا میں کہتا ہوں میں کہتا ہوں حضرت ایوب علیہ السلام کو جو بیماری لائق ہوئی تھی قرآن اس سے خاموش ہے اور حدیث بھی اس سے خاموش ہے نہ قرآن نے بتایا نہ حدیث نے بتایا کہ کون سی بیماری تھی تمہیں تحقیق اور جستجو اور تفتیش کرنے کی کیا ضرورت ہے کہ کیڑے پڑ گئے تھے اور یہ ہو گیا تھا وہ ہو گیا تھا جب پیغمبر کو وفات کے بعد کیڑے نہیں کھا سکتے زندگی میں کیسے کھا لیا ہمارا تو مسلک ہے کہ پیغمبر کے جسم کو وہ بات کے بعد بھی کیڑے نہیں کھاتے وہ جسم اسی طرح محفوظ ہے جس طرح پہلے دن رکھا گیا تھا قبرے منور میں جس طرح پہلے دن آج بھی میں نے جمعے پہ یہ بات کہی اور آج آپ کے سامنے بھی کہتا ہوں کہ جس ٹائم سب یہ بات کو حسل کیا گیا اور آپ کا جسم پوچھا گیا کسی کپڑے سے یا تولیے سے آپ کے جسم منور پر اگر کوئی غسل کے پانی کا کترا رہ گیا تھا پوچھا نہیں گیا اور اس کترے سمیت آپ کو دفن کر دیا گیا ہے ہمارا یہ مذہب اور عقیدہ ہے کہ آج تک وہ کترا بھی اسی طرح باقی اس میں تغیر و تبدل نہیں آ سکتا آپ کے کفن کو بھی مٹی کھا نہیں سکتی نقصان نہیں پہنچا سکتی کیڑے نہیں کھا سکتے جب نبی کو وفات کے بعد کیڑے نہیں کھا سکتے تو زندگی میں کیسے کھا لی کوئی بیماری تھی جنگل میں پھینک دیا بیوی روزانہ آتی ہے برتن لوگوں کے مانگ کے وہاں سے روٹی لے آتی ہے انہیں کھلاتی ہے آ کے یہ پڑے ہیں کروٹ تک نہیں بدل سکتے ہیں ایک دن جو راستے سے بیوی گزری اس نے دیکھا ایک جگہ پہ دربار لگا ہوا اس نے کہا یا دربار تو ہوتا نہیں تھا آئیے کیسا دربار ہے تو اس تجس میں یہ بھی قریب گئی وہاں دیکھا تو ایک بزرگ بیٹھا ہوا ہے بڑا پیر بڑا فقیر بڑا بزرگ بیٹھا ہوا ہے اور مریض آتے ہیں لوگ آتے ہیں بابا اے بچے میرے لوگ بڑی تکلیف وہ کرتا ہے اسی ٹائم بچہ دوسرا مریض آ گیا بابا بڑی مدت سے بھی وہ تو سارے حرامی جن ہوتے تھے نا وہ سارے شیطان تھے دوسرے جن مصنوعی اور بناوٹی طور سے وہ آتے تھے بیماریاں بنا کے یہ چھو کرتا وہ ٹھیک ہو جاتے یہ بیوی دیکھتی رہی دیکھتی رہی آخر میں یہ بھی کری گئی اس نے کہا بابا میرا خامن بھی بڑی مدت سے بیمار ہے اور سا کیا میں بیٹھا ہی تیرے واسطے ہوں یہ سارا دربار تیرے لیے تو بنایا ہے آخری جال پھینکنا چاہتا ہوں آخری نبی پر میرا ساون بیمار ہے اٹھارہ سال ہو گئے اس نے کہا میرے پاس لے آؤے رامی بڑا ہے نا پٹ خیال آیا بھائی پیغمبر ہے آئے گا تو نہیں تو کہتا ہے اچھا اگر وہ نہ آ سکے نا تو وہی میرے نام کا بکرا ذبح کر دینا اتو ترے جے بکرے پیرا پکیرا دے نا دے میرا مریض ٹھیک ہو گیا تو داتا دربار پہ جا کے دے کے اتاروں گا وہ پہلا بکرا تھا جو وہاں سے شروع ہوا میرے نام کا بکرا ذبا کر دینا ٹھیک ہو جائے گا یہ خوشی خوشی آئی اس نے کہا کام ہو گیا کہ کیا ہوا کہ ایک بزرگ ملا تھا اس کی چھو میں بڑی تاثیر چھو کرتا ہے مریض ٹھیک ہو جاتے اس نے کہا میرے نام کا ایک بکرا ذبح کرو تم ٹھیک ہو جاؤ گے حضرت ایوب علیہ السلام کو سمجھ آ گئی کہ شیطان نے آخری بار بھی میرے ایمان پہ وار کرنا چاہتا ہے آخری ایمان پہ میرے دین پہ وار کرنا چاہتا ہے کہ اٹھارہ سال بیماری میں مبتلا ہوئے حضرت ایوب علیہ السلام اپنی بیوی سے کہتے ہیں اٹھارہ سال ہو گئے میری قوت جواب دے گئی میری طاقت جواب دے گئی میرے جسم میں قوت ختم ہو گئی ہے میں ہڈیوں کا ڈھانچہ رہ گیا ہوں میں کروٹ بدلنا بدل نہیں سکتا ہوں میری جسمانی قوت تو پہلے ختم ہو گئی ہے تو میری ایمان کی قوت بھی ختم کرنا چاہتی ہے کروانا چاہتی ہے مجھ سے غیر اللہ کے نام کے بکرے ضبع کروانا چاہتی ہے مجھ سے میں ٹھیک ہو گیا نا تو یہ جملہ تم نے کہا ہے میں تجھے سوچا بٹ پاروں میں تجھے سزا دوں گا اس جملے کہنے کی بیوی کہتی ہے پھر اس اللہ کو اٹھارہ سال ہو گئے آپ نے اللہ کو کہا ہی نہیں ہے کہ شفا دے دیں تو حضرت ایو علیہ السلام کہتے ہیں اٹھارہ سال ہی ہوئے ہیں نا اور اس سے پہلے جو میں زندگی گزار کے آیا ہوں چالیس پچاس ساٹھ ستر سال کی صحت والی زندگی جوانی والی زندگی خوشحالی والی زندگی اور میں آج گلہ کروں شکوہ کروں یا اللہ پڑھاؤں چارپائی پہ صحت دے اور اللہ جواب میں کہے میرے پیغمبر حالے ایڈے دکھ نہیں ویکے جیڈے سکھ دیکھ چکے ہوں ابھی تو صرف اٹھارہ سال ہوئے تو وہ سکھ والی زندگی ذرا دیکھ لیکن پھر پیغمبر نے سوچا کہ شیتان نے جال پھینکا ہے تو پیغمبر وہاں بولتا ہے پرانے بات کہتے ہیں یوب نا دا رب اور ایوب نے پکارا کس کو بیماریوں میں پیغمبر نے پکارا کس کو بولو تو بیماریوں میں کس کو پکارنا چاہیے بیماری دینے والا کون ہے تو صحت دینے والا کون ہے سمجھ لو ایک بات اور یہ چیزیں جو ہمارے اپنے دوستوں کو سمجھایا کرو گردے اور مسانے کی پتری جو ہے وہ للہ ٹاؤن سے پہلے پہلے بھی نکل سکتی ہے یہ پتھری ہو گئی ہے تو للہ ڈاؤن کی سلامی کرو یہ سفائیں مزاروں قبروں پہ نہیں ہے یہ سفائیں جو ہیں یہ آستانوں پر اور تابوتوں پر اور تازوں میں نہیں ہیں شفا دینے والا کون ہے ویزا مریض توحفہ ہوا یقین حضرت ابراہیم کہتے ہیں جب میں بیمار ہوتا ہوں تو وہی مجھے شفا دے, شفا, دے شفا دے ایوب علیہ السلام کہتی ہیں انی مسنی یزر مجھے تکلیف لگ گئی وہ تار ہمر راہمین تو سب رحم کرنے والوں میں سے بڑا رحم کرنے والا اب بھی نہیں کہتے کہ شفا دے دے مجھے تکلیف لگ گئی تو سب رحم کرنے والوں میں سے بڑا رحم کرنے والا ہے مولا شفا دے دے مولا صحت دے دے اللہ جب آزمائش کرتے ہیں نا اور بندہ اس پہ پورا اترتا ہے پھر اللہ اپنی رحمت کے دروازے کھولتے ہیں پھر کرم کے دروازے کھولتے ہیں اللہ نے جبریل امین کو بھیجا اور فرمایا میرے پیغمبر کو کہو ایڑی زمین پہ رگڑے ہم ایک چشمہ جاری کریں گے پی لے اندر کی بیماریاں ختم نہا لے باہر کی بیماریاں ختم جوانی بھی لوٹا دیں گے اگر ہم چاہیں آپ کو نئے سرے سے اولاد بھی دیں گے بیٹے بھی بیٹیاں بھی لیکن میرا پیغمبر نئے سے ایسی اولاد دینا مزہ نہیں آئے گا جاؤ ایک ایک بیٹے اور بیٹی کی قبر پہ جا کے آواز لگاؤ تیری اولاد بھی زندہ کر دے تیری ساری اولاد زندہ کرتے ہیں تجھے جوانی ہم لوٹا دیتے ہیں اللہ نے پھر رحمتوں کے دروازے کھولے اور کہتے ہیں اگر بعض مفترین کی بات کو میں تسلیم کروں تو وہ के رکھنے کے لیے وہ زمینداروں کے جو ہوتے ہیں وہ بڑے بڑے جگہ بنائی ہوتی ہیں جس میں گندم رکھتے ہیں کسی میں وہ اور فصل رکھتے ہیں اللہ تعالیٰ نے ان میں سے ایک برتن کے اندر سونے کی بارش برسا دی دوسرے میں چاندی کی بارش اور جب سونے کے پتنگے ان کے گھروں میں پھرنے لگے وہ ریف نے لکھا ہے تو حضرت ایوب ان پتنگوں کو پکڑتے ہیں کبھی اس کو پکڑتے ہیں کبھی اس کو پکڑتے ہیں تو اللہ تعالیٰ اوپر سے کہتے ہیں میرے پیغمبر بس کرو نا بہت ہو گیا ہے بس کرو نا اور حضرت ایوب جواب میں کہتے ہیں مولا تیری رحمت آ رہی ہے تو ہم وہ دور کر رہے ہیں بس تو میری عرض کرنے کا مقصد یہ ہے کہ شیطان نے ہمیشہ گمراہ کرنے کی کوشش کی ہے جال پھینکنے کی کوشش کی ہے امبیا پر بھی نیک آدمیوں پر بھی ان کے ایمان پر ان کے ایمان پہ ڈاکہ ڈالنے کی کوشش کی ہے وہ برگلا ہے بعض کتابوں میں آیا ہے نا کہ شیخ ابد القادر کی لانی رحمت اللہ علیہ کمرے میں عبادت کر رہے ہیں رات کا وقت ہے یہ شیطان آیا بہو نور و نور ہو گیا کمرہ جگ مگانے لگ گیا کمرہ تو کہتا ہے اللہ تعالیٰ نے بھیجا ہے اور اللہ تعالیٰ کہتے ہیں بہت نمازیں پڑھ لی ہیں بہت عبادت ہو گئی ہے اب تم نمازیں نہ بھی پڑھو تو کوئی ارج نہیں ہے چھوڑ دو بے شک نمازیں بہت نمازیں پڑھ لی آپ نے اب ہوتا آج کا کوئی جاہل ولی جاہل پیر ہوتا تو وہ لوگوں کو صبح سناتا مریدوں کو سبحان اللہ جی راتی نور تھی بارش برتی ہے سادے اجرے سے فرشتے آئے تھے جی اور پیغام رب کا لائے تھے اور وہ کہتے ہیں تو ہم ضرورت ہی کوئی نہیں تھی نمازوں و شمازو بخشے بخشائے رو تھی نہیں حضرت شیخ عبد القادری جی کیونکہ صرف ولی نہیں ہے عالم میں عل میں فوراً سمجھ گئے ارے نماز کی بخشش تو کائنات کے آقا پہ بھی نہ ہوئی نماز معاف تو نبی پاک پر بھی نہیں ہوئی حضرت ابو بکر پہ نہیں ہوئی حضرت عمر پہ نہیں ہوئی اور مجھ پر نماز معاف یہ بھشتہ ہو سکتا ہے فوراً کہتے ہیں لا حول ولا قوت الا اللہ باللہ اعوذ عوز من الشیطان وزیر بھاگا نا جب تو بھاگتے ہوئے دروازے میں سے نکل کے کہتا ہے تیرا علم تجھے بچا گیا ہے شیخ عبدل کادر جی نے فرمایا دوسرا وار کرتے ہو میرے علم نے نہیں میرے رب نے مجھے بچایا اس کا کام ہے وار کرنا برگل آتا ہے حدیث میں آتا ہے کہ ابلیس کہتا ہے اہلت تم نا سبھی جلوس بلا الح إِلَّ اللہ وشتہار تم آہلت تو ہم بل احوا او کما کالن نبیو اللہ نبی ایک نے فرمایا کہ شیطان کہتا ہے آہلت تم نا میں نے گناہ کروا کروا کروا کے لوگوں کی کمر توڑ دی کمر توڑ دی میں نے گناہ کروا کے لوگوں کی گناہ کرتے ہیں دل پہ نش لگ جاتا ہے پھر گناہ کرتے ہیں نقطہ لگ جاتا ہے پھر گنا کرتے ہیں نکتا لگ جاتا ہے میں نے گناہ کروا کروا کی آہلک تم نہ بھی میں نے گناہ کروا کے لوگوں کی کمر توڑ دی واہلکونی بلحا الحا اللہ اور لوگوں نے لا الہ اللہ پڑھ کے میری کمر توڑ دی کہ میں گناہ کروا کروا کروا کروا کے جب ان کا دل کیا کرتا ہوں وہ ایک دفعہ کلمہ پڑتی ہے اللہ دل دوبارہ شیشے کی طرح کر دیتا میں نے میں نے گنا ان کو دکھائے ان کی کمر توڑی پھر لوگوں نے کلمہ پڑا استغفار کیا انہوں نے میری کمر توڑ دی تھی خوش بیٹھے ہونے بھائی جیت گئے ہو شیتان بھی من گیا بھی تھی میری کمر توڑ سکیے نہیں آگے سنیں دان کہتا ہے تم احلک تو ہم پھر میں نے ان کو ہلاک کرنا شروع کیا بل بدعات کے ذریعے بدعات کے ذریعے اس طرح کہ وہ کرتے گناہ تھے اور سمجھتے کیا تھے کرتے گناہ تھے کرتے بدت تھے سمجھتے تھے اس کو لیکی یہ درود پڑھ رہے ہیں جی یہ آزاد سے اول آ کر سلا تو سلامی تو ہم پڑھ رہے ہیں یہ تیسرے دن بیٹھ کے گتھلیوں پہ کلمہ تو ہم پڑھ رہے ہیں کلمہ نہیں پڑھنا چاہیے جی یہ کلمہ پڑھنا گناہ ہے جی شیطان کہتا ہے پھر میں نے بدعات کے ذریعے ان کو ہلاک کر کے رکھ دیا کہ وہ کرتے گناہ تھے اور سمجھتے کیا تھے ثواب اب مجھے بتائیے ثواب کے کام سے کوئی توبہ کرتا ہے ثواب کے کام سے کون طوبا تو اس نے جال ہمیشہ پھینکا اس لیے حکم دیا کہ جب قرآن کی تلاوت کرنے لگو تو اس کے جال اور حملوں سے بچنے کے لیے میری پناہ طلب کرو اور کہو اعوذ باللہ من شہید یا اللہ یہ شدان مردود جو ہے اس کا ہم تو مقابلہ نہیں کر سکتے ہیں ہمیں تو وہ نظر ہی نہیں آتا ہے میرے اللہ وہ نیکی کے کاموں میں رکاوٹے ڈالے گا میرے اللہ ہم تیری پناہ حاصل کرتے ہیں اس ہمارے ہمارے لیے تو اس کے مقابلے میں آ اور اس کا مقابلہ پر. قرآن پاک میں انبیاء کے چند واقعات جو ملتے ہیں وہ بڑے اختصار کے ساتھ میں آپ کو بتاؤں پہلا پارہ ہے سفر دس ہیں پہلا پارہ سفر دس سورت البا آیت نمبر ہے ستاٹ سفے کی آخری آیت کو چھوڑ دیجیے اس سے پہلی آیت علیہ السلام نے گائے ذبح کرنے کا حکم دیا قوم کو کہ گائے ذبح کرو گائے ذبح کرو کالو قوم کہنے لگی اتہ خزو نہ کیا تم ہم سے مزاق کرتا ہے یہ گائے دبا کرنے کا جو حکم دیتا ہے یہ مزاق کرتا ہے کیوں ان کے دلوں میں گائے کی عظمت موجود وہ قومیں گائے کی پوجا کرتی ہیں یہ ہندو جو ہیں یہ بھی یہود میں سے نکلے ہیں یہ حمود جو ہے نا یہ یہود کی ساخ ہے اس لیے یہ بھی گائے کی پرستش کرتے ہیں گائے کو معظم مانتے ہیں تو وہ بھی گائے کی عظمت کے قائل تھے گائے کی پرستش کرتے تھے جب فرعون غرق ہو گیا اور حضرت موسا قوم کو لے کے آگے نکلے تو ایک جگہ پہ دیکھا قوم نے کہ کچھ لوگ گائے کی پرسٹس کر رہے ہیں تو حضرت موسا کی قوم حضرت موسا سے کہتی ہے تھانوی کی یہ گاؤں بنا دوں اصلی پوچھ لیجیے تو حضرت علیہ السلام کہتے ہو شرم کرو اللہ نے تمہیں دشمن سے نجات دی تمہیں یہی تو سمجھانے آئے ہوں کہ عبادت کے لائے کون اللہ تو گائے کی عظمت گائے کی پرسٹ گائے کو وہ معبود مانتے ہیں اللہ تعالیٰ نے حکم دیا کہ جس جانور کو یہ معبود مانتے ہیں ان کو حکم دو کہ اس جانور کو اپنے ہاتھوں سے کیا کریں ذبح کرے تاکہ ان کو پتہ چل جائے کہ جو ذبح ہو جاتا ہے وہ مشکل کش نہیں ہوتا جو ذبح ہو جاتا ہے وہ معبود نہیں ہوتا جو ذبح ہو جاتا ہے وہ عبادت کے لائق ذبا کرو انہوں نے کہا تم ہم سے مزاج کرتا ہے یعنی معبود کو ذبح کرنا گائے کو ذبح کرنا مزاق کرتے ہو حلت علیہ السلام نے فرمایا اعوذ آروز میں اللہ کی پناہ مانگتا ہوں میں اللہ کی پناہ چاہتا ہوں ان انکون من الجاہلین کہ میں ہو جاؤں جاہلوں میں سے میری اللہ کی پناہ کہ میں جاہلوں میں سے ہو جاؤں مطلب کیا ہے کہ مزاح کرنا تو کام ہے جاہلوں کا اور میں جاہل ہو جاؤں میں اللہ کی پناہ مانگتا ہوں جاہل لوگ جو ہیں یہ مزاج کیا کرتے ہیں تو یہاں پناہ میں آ رہے ہیں حضرت موسا علیہ السلام اللہ کی پناہ طلب کر رہے ہیں ایک اور جگہ دیکھیے سفا دو سو پندرہ سفا دو سو پندرہ ہے سورت کا نام ہے سورت یوسف سورج یوسف اور آیت نمبر ہے پے ایسٹ آیت نمبر ہے پے مل گیا جی زلخا سات کمروں میں بند کر کے یوسف کو دعوتِ گناہ دے رہی ہے ایسا تلک یوسف یہاں دیکھنے والی آنکھ کوئی نہیں یہاں بتلانے والی زبان کوئی نہیں روکنے والا ہاتھ کوئی نہیں اور میں تجھے آشک بن کر دعوت گناہ دے رہی ہوں حید الگ الگ کمرہ ہے دیکھنے والا کوئی نہیں وہ ملکہ ہے یہ غلام ہے الگ کمرے میں کھڑے ہیں خلوت ہے مکمل تنہائی ہے اور وہ دعوت گناہ عورت خود دے رہی ہے اس کے جواب میں حضرت یوسف کہتے ہیں معاذ اللہ کہ ماض اللہ اللہ کی بنا تو حضرت یوسف علیہ السلام بھی کس کی پناہ میں آئے اللہ کی پناہ یا اللہ میں تیری پناہ میں آتا ہوں مجھے بچا پھر اللہ تعالی نے کیسے بچایا تالے لگے ہوئے چھابیاں اس کی جیب میں دنیا کا کوئی قانون نہیں ہے کہ چابی کے بغیر تالا کھلے اور پھر دروازے کھلتے چلے جائیں کوئی قانون نہیں ہے حضرت یوسف کو بھی یہ سب کچھ نظر آ رہا تھا لیکن جب اللہ نے ان کے اس ایمان کو دیکھا پکار کو دیکھا ارتجا کو دیکھا درخواست کو دیکھا ان کی ذاری کو دیکھا ان کی آئزی کو دیکھا ان کی لجاجت کو دیکھا ان کے تذروں کو دیکھا ان کے خبی کو دیکھا اللہ تعالی نے فرمایا میری پناہ میں آئے ہو تو پھر کھڑے کیوں ہو دروازے کی طرف دوڑو نا دوڑنا تیرا کام ہوگا اور تالوں کو توڑنا میرا کام ہوگا پھر حضرت یوسف علیہ السلام صاف بچ کے باہر نکل آئے دو سو ستر سفح دیکھیے تھے سورت کا نام ہے سورت مریم سورت کا نام سورت مریم دوسری سطح ہے جی دو سو ستر سفح کی آیت نمبر ہے مائی مریم کھڑی ہیں الگ گسل کر رہی ہیں جبریل امین آ گئے انسانی شکل میں انہوں نے جبریل امین کو دیکھا تو حضرت مریم کیا کہتی ہیں اس کو قرآن نے بیان کیا کالت کہنے لگی انی آؤز و میں پناہ میں آتی ہوں کس کے میں اپنے رحمان کی پناہ میں آتی ہوں من کا تجھ سے تجھ سے میں رحمان کی پناہ جاتی ہوں ان کم تکیا اگر ہے تو متقی چہرے بچرے سے تم آپ کرتے تھے نا وہ کوئی اچھا آدمی ہے اسی لیے کہہ رہے ہیں ان अगर ان تقی اگر تم مبتقی ہے اگر ترہیزگار آدمی ہے یہاں سے الگ ہو جا میں تج سے پناہ طلب کرتی ہوں تج سے پناہ میں آتی ہوں کس کے بر رہمان کس کی براہ اپنی اللہ کی پناہ میں آتی ہے چنانچہ یہ قرآن پاک میں مختلف امبیا کی باتیں آپ کو ملیں گی آپ یہ پڑھیں گے اور بھی بہت سارے حضرت علیہ السلام نے یہی کہا کئی اور امبیا نے بھی یہی کہا نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم امام الانبیاء آپ نے جو دعائیں سکھائی ہیں اور حدیث کی کتابوں میں جو دعائیں ملتی ہیں ان دعاؤں کو آپ پڑھیے نبی پاک جو عام دعائیں مانگا کرتے تھے اللہ انی ععوز بے من عذاب القبر اللہ انی عروض بے من عذاب جہنم اللہ انی عوض بے من عذاب النار اللہ عمینی آؤز اللہ مینی آؤز دیکھا من فتنت عل مسیح یہ نبی پاک کی دعائیں کیا میں اے اللہ میں تیری پناہ میں آتا ہوں میں تیری پناہ چاہتا ہوں من عذابل قبرے کس کے عذاب تھے میں تیری پناہ چاہتا ہوں من عذاب الحشر میں تیری پناہ چاہتا ہوں من عذاب النار میں تیری پناہ چاہتا ہوں کم ہمتی سے میں تیری پناہ چاہتا ہوں آجز آنے سے میں تیری پناہ چاہتا ہوں غموں سے یہ نبی پاک کی مختلف دعائیں حتیہ کہ جائے پڑھانا لیٹرین میں جاتے ہوئے جو نبی پاک نے دعا سکھائی کہ لیٹرین میں جانے سے پہلے بیر کھڑے ہو کے جو آپ نے دعا پڑھنی ہے وہ بھی یہی دعا ہے عمل انی بے کا من خوبو سے ول اے اللہ میں تیری پناہ میں آتا ہوں خبیث جنوں سے اور خبیث جننیوں سے خبیث گنوں سے اور خبیث گنوں سے شرارتی گنوں سے اور شرارتی جننیوں سے میں تیری پناہ میں آتا ہوں نبی پاک نے فرمایا جو آدمی کیونکہ باغانے میں بندہ جب پھرنے جاتا ہے تو فرشتے تو شرم کی وجہ سے دور ہٹ جاتے ہیں وہ موقع ہوتا ہے شیطان کے غلبہ پانے کا وہ موقع ہوتا ہے شیطان کے تکلیف پہنچانے کا اللہ نبی پاک نے فرمایا اس موقع کے آنے سے پہلے اللہ کی پناہ میں آ جاؤ تاکہ تمہیں شیطان کوئی تکلیف ہو نہ پہنچا سکے وما علیہ اللہ المبی